وہ تمہارے کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنی سے پیٹ پھیر جائیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی